اللہ و رکات جب تک ساتھی سیٹنگ کرتے ہیں ہم کا جو ہے اس کا تھوڑا ریگ کر لیتے ہیں ہم نے صاحب کا درس میں ایک مسلمان کا اللہ سے اپنے رب سے تعلق کے حوالے سے شروع کیا تھا موضوع اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو پوائنٹ ذکر کیا ہے کہ مسلمان بیدار قلم اور روشن بصیرت کا حامل ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہے ہاں جی دل کا کیا یعنی زندہ دل ہونے کا معنی کیا ہے یا یعنی جس چیز کو بھی دیکھتا ہے جو بھی اس کو اس چیز نظر آتی ہے جو سنتا ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں اس میں تلاش کرتا ہے اللہ کی عظمتیں اس میں ڈھونڈتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا عظمتیں ہیں اس کیس میں اور اللہ کے توحید کی کیا نشانیاں ہیں پوری مخلوقات میں جو بھی کچھ اس کو نظر آتا ہے تو اس انداز سے اس کو دیکھتا ہے یعنی وہ کسی جانور کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ ایک ایک ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی نیم تو کمشادہ کرتا ہے اور ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے اور اللہ تعالیٰ کے کی کیا کیا اس میں حکمتیں ہیں ہم نے آیت پڑھی تھی نفیقہ کے اسلام آباد اس میں پڑھا تھا رب بناما خلق تہذا باطلہ کیا معنی اس کا اللہ تون اب ہمارے تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا باطل کے معنی یعنی بیکار اور بیکار سے مراد یعنی ہر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اس کی کوئی حکمت ہے اس کا کوئی مقصد ہے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے ہم نے ذکر کی تھی حتیٰ کہ شیطان کا بتایا تھا کہ شیطان کا بھی کوئی فائدہ ہے کیا فائدہ اگر وہ نہ ہوتا تو جنت نہ ملتی. ملتی نا کہ اللہ نے شیطان کے ذریعے سے ہمارا امتحان رکھا ہوا ہے اب تو اگر شیطان نہ ہوتا تو امتحان ہی نہ ہوتا اور امتحان نہ ہوتا تو پھر جنت بھی نہ ملتی اور اس لیے فرشتوں کی لیے جنت ہے نہیں ہے یعنی کہ ان کو سزا ہے لیکن ان کا چونکہ امتحان ہی نہیں ہے کشتے جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ نے ان کو اس عبادت پر لگایا ہوا ہے وہ اس پر لگے ہوئے ہیں یعنی کہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں یعنی کہ کسی شیطان کے مقابلے میں کر رہے ہیں نہیں بلکہ وہ اللہ نے ان کو اس چیز پر چلایا ہوا ہے لگے ہوئے ہیں چل رہے ہیں اور اس لیے ان کے لیے کوئی بدلاوی جزا بھی نہیں ہے تو جزا ہے انسان کے لیے کہ جو شیطان کے شیطان سے جو ہے بچتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے جنت ہے تو یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے اختیار بے, ان کے بے بیکار پیدا نہیں کی ہر چیز کا کوئیوں کو فائدہ ہے اسی طرح ذکر کیا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رب کے ساتھ مسلمان کے تعلق میں شرک سے اجتناب کرنا اور توحید کا پاس کرنا क्या माना देखा बचना और तोहहीद के पास करना क्या माना तोहहीद का ख्याल करना तोहैद के पाबंदी करना उस पर चलते रहना तो शिर क्या होता है वैसे खली भाई शर्क वही तो शिर होता क्या है اگر آپ سے پوچھا جائے کوئی پوچھا بھی شرک کی تعریف کیا ہے یہ شرکا سے کمپنی پارٹنرشپ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر بنا دینا اور دوسرے دوسرے الفاظ میں جو اللہ کا حق ہے وہ کسی بندے کو دینا اللہ کا حق کسی مخلوق کو دے دینا اور عبادت اللہ کا حق ہے تو جو بھی عبادت اللہ سے ہٹ کر کسی کی, کی جائے گی وہ کیا ہے شرک ہے سمجھے نا تو یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ توحید جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے عقیدہ توحید جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے یہ لکھا ہے کہ توحید جو ہے ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے اور سب حتیٰ کہ جان سے بھی قیمتی ہے تو جان سے قیمتی ہونے کا معنی کیا ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ جہاں ایک طرف تاکید توحید کو بچانا ہے اور دوسری طرف جان بچانا ہے تو کس کو بچائیں گے توحید کو بچائیں گے چاہے جان جاتی رہے لیکن عقیدہ توحید جو ہے وہ نہ جائے تو اگر کوئی کہے جان ہی چل جائے گا باقی کیا رہے گا ہاں جی جی خالص صاحب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جانی چلے گی باقی کیا رہے گا توحید کا فائدہ پھر کیا ہوگا آخرت میں بارہ خلاف کہ جان تو چلی جائے گی دنیا تو ختم ہو جائے گی دنیا تو اس کے آدمی کی چھن جائے گی لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی آخر جنت اس کو مل جائے گی اس لیے عقیدہ توحید جو ہے وہ جان سے زیادہ قیمتی ہے اور ہم یہاں پر کہا تھا کہ یہ صرف باتیں کہنے سننے کی لکھنے کی نہیں ہے یہ کیسی باتیں ہیں کہ اس کو دل میں پہلی بات تو بٹھانا اور اس پر امن پیرا ہونا کہ واقعی ہی اگر کبھی بلکہ موقعے آتے رہتے یعنی کہ کبھی موقع آئے آتے رہتے ہیں موقعے اور ہر روز انسان کو اس چیز سے واسطہ رہتا ہے ایک طرف اللہ کا دین ایک طرف دنیا ایک طرف ذاتی اغراض و مقاصد اور دوسری طرف دین کا کوئی کام یا دین کا کوئی دین کے لیے قربانی تو اگر تو واقع ہی آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ دین ہی مقدم ہے اللہ کا دین ہی اصل وہی ہے تو آدمی پھر اس پہ کس چیز کو نہیں سوچے گا میرا نقصان کتنا ہوتا ہے میرا فائدہ کون سا چھوٹتا ہے اس دن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم کیسے اپنانا ہے اس کو کیسے بجا لانا ہے اور توحید کے مقابلے میں شرک شرک کی کیا کباہت ہے اس کا کیا نقصان ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شرک ہوتے ہوئے نہ تو کوئی عمل قبول ہے نہ تو کوئی انسان کا عمل کوئی نیکی جتنی بھی نیکیاں کر لے کچھ نیکی کوئی نیکی قبول نہیں اس کی دلیل ہے کوئی کہ کے ہوتے ہوئے کو عمل قبول ہی نہیں ہوتا کیا دلی ہے اس کی <coughs> <coughs> تو وہ تو ہے عمل برابر برباد ہونے کی یہاں بات ہو رہی قبول ہونے کی شرک کے ہوتے ہوئے کومل قبول ہی نہیں ہوتا کوئی دلیل نہیں اس کی ذرا اونچے فروغ اللہ کا كفروا رسور ہے کہ ان منافقوں کافروں کے جو صدقے خیرات ہیں نفقات کیوں قبول نہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا شرک کیا تو شر کے ہوتے ہوئے کو عمل قبول ہوتا ہی نہیں اچھا یہ تو قرآن سے دلیل ہے کوئی تاریخ سے بھی دلیل ہے اس کی حضرت حجش نے ہاتم تائی کا نہیں پوچھا تھا انہوں نے انہوں نے پوچھا تھا مکہ کے ایک شخص تھا عبداللہ بن جدان بڑا سخی تھا اس کے بارے پوچھا تھا لیکن ہاتم تائی کے بارے میں آپ نے اس کے بیٹے سے کہا تھا ادیب نے ہاتم سے کہ تیرے باپ نے ایک چیز چاہی تھی اللہ نے اس کو دے دی کیا چاہا تھا شہرت ہاں شہرت جو ہے آج تک اس کی مثالیں مل رہی آج تک کسی کی سخاوت کی مثال دینی ہو تو ہاتھ متائی کی مثال دیتے ہیں حالانکہ اس کو اپنی دو ہزار سال ہو مرے کو ہو گیا تو آج تک اس کی مثالیں زندہ ہیں لیکن صرف دنیا کے اندر تو اس نے شہرت چاہی تھی اللہ نے اس کو دے دی لیکن آخرت میں کچھ نہیں اس لیے کہ شرک تھا اس مکہ, مکہ کے لوگ مکہ کے مشرق طرح طرح کی باتیں کرتے تھے صدقے خیرات حج عمرے اور بڑی بڑی ان کی عبادتیں تھیں لیکن کوئی عبادت قبول کیوں نہ ہوئی شرک کرتے تھے اسی پہلی بات تو یہ کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں یہ ہے کہ شرک کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں اب یہاں پر وہ درید دے جواب دے رہے تھے پہلے ہاں یار بہت نہیں نہ شرکت اللہ عمل کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے یہ دلیل ہے کہ جو سانپ کا عمل ہے اس کے برباد ہونے کی <coughs> اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی معافی نہیں بخشش نہیں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا وہ فرماد اور چاہے تو معاف کر دے جو شرک سے کم ہے یعنی کہ شرک کے علاوہ ہے کہ جو شرک سے کم درجے کے گناہ ہیں کیونکہ اب ہم نے ذکر کیا تھا کہ بعض گناہ ایسے ہی ہیں جیسے شرک ہے شرک کے درجے کے ایک آدمی قرآن کو جھٹلاتا ہے حدیث کا انکار کرتا ہے کیا شرک کرتا ہے صرف نہیں کر رہا لیکن کفر کر رہا ہے اور ایسے ہی ہے جیسے شرک ہے ایک آدمی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلام کی گستاخی کرتا ہے کیا شرک کرتا ہے شرف نہیں کر رہا لیکن کفر کر رہا ہے دین کا مداخ اڑاتا ہے کوئی بھی ایسی چیزیں جو کفر کی چیزیں ہیں تو وہ شرک ہی کی طرح شرک کے لیول کی ہیں نا لیکن اللہ تعالیٰ کیا معاف کرتا ہے جو شرک سے کم درجے کا ہے اس کو معاف جس کا چہرے چاہے کر دے اچھا جی تو انہوں نے واحد مسلمان کی سفتیں بیان کی تھی کسی کو یاد ہے ایک واحد مسلمان کی کیا کیا سفتے ہیں اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن توحید کے حوالے سے شرک کے حوالے سے کیا انہوں ذکر کیا تھا کہ تمام اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں اسی کے ساتھ منسوخ کرتا ہے کسی اور کو صفات نہیں دیتا عالم غیب اللہ ہے اسی کو عالم غیب سمجھتا ہے سمجھنا مختارکل وہ ہے اللہ ہی کو مختارکل قرار دیتا ہے حقیقی حاکم اور ہمیشہ زندہ رہنے والا قیامت کے دن کا مالک ساری وہ چیزیں بگڑی سوارنے والا آیتیں پوری کرنے والا اور نفع نقصان پہنچانے والا دعائیں قبول کرنے والا ساری انہوں نے جو صفات لکھی ہیں یہ سبھی کیا ہیں اللہ کی صفات ہیں اللہ کے لیے ہیں ان میں کسی اور کوئی شریک نہیں کرتا کسی اور کو یہ صفتیں نہیں دیتا اور اسی طرح سے اپنے اعمال میں بھی کہ جو اس کے اپنے احوال ہیں ایک تو اس نے اللہ کے افعال ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے بخشتا ہے اور نف نقصان کیا اس طرح کی ساری چیزیں جو اللہ کے افعال ہیں اور دوسرے بندے کے افعال کیا کہیں توحید کے حوالے سے اللہ پر توکل کرنا سمجھے نا اللہ کی فرمبرداری کرنا اور اسی کا خوف درد دل, دل میں رکھنا اسی پر بھروسہ کرنا اسی کے نا, نا, نام کے نظر و نیاز دینا اور اسی کے احکام پر چلنا سمجھے نا سید عبادت جو بھی ہے اسی کی کرنا یہ ہے جو مسلمان کہ کی ایک موحد کی نشانی ہے تو میرا کہاں کے ہاتھوں کرے گا ان یہاں پر پہنچے تھے نا مسلمان حکم الہی کی ادا کرتا ہے یہاں سے آگے لینا ہے پہنچے مسلمان حکم الہی کی اطاعت کرتا ہے اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت کرنے والا ہے یعنی سچے مسلمان کے نشان یہ ہے وہ اللہ کے تمام احکام کی اطاعت کرتا ہے اسی کے سامنے آجی فروتنی کرنے والا ہے آج ہی فروتنی فروزنی کا نفظ نے پڑھا پہلے بھی کہ آج ہی کرنا انکساری کرنا کرنا خوشبوخدو اختیار کرتا ہے اللہ کے مقرر کردہ حدود پر ٹھہرنے والا اس کے ہر حکم کی تعمیر کرنے والا ہر حکم کی تعمیر تعمیر کے معنی جانتے ہو جی تعمیر کے معنی عمل کرنا ہر حکم پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے خواہ اس کی خواہش کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو ہاں یہ ہے اصل چیز کیونکہ بہت سے لوگ ان حکموں کی اطاع تو کر لیتے ہیں کہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتے ہیں لیکن جہاں پر دل نہیں چاہتا دل نہیں مانتا ایسی چیزیں نہیں کرتے ہاں مغرب شکر نماز پڑھ لی لیکن فجر کی جماعت چھوٹ گئی اس لیے کہ بستر چھوڑنا نیند سے اٹھنا مشکل ہے دل نہیں چاہتا سمجھے نا تو یہ اللہ کی اطاط کرتا ہے اگرچہ اس نے باقی تین نمادیں پڑھی ہیں چار نمازیں پڑھی ہیں جماعت کے ساتھ لیکن فجر کی نماز اس کو جماعت سے چھوڑتا ہے تو یہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا اللہ کی اطاط کرنے والا وہ فجر کے ٹائم بھی اٹھے گا چاہے جتنی بھی نیند آئی ہو جتنا بھی تھکا ہو اور جتنا بھی دل جو ہے وہ سونے کو چاہتا ہو سمجھے نا اسی طرح سے اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے چلنے والا ہوتا ہے اللہ نے جو طریقہ بتایا اسی پر چلتا ہے چاہے اس کے مزاج کے خلاف ہو اللہ کے بتائے طریقے پر چلتا ہے نے پہلے تو اللہ کی اطاعت کا بیان کیا اطاعت کیسے کرنی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر یہ دو چیزیں ہیں اور بہت اہم اوقات ہیں اللہ کی اطاعت بھی کرنا ہے اور اطاعت بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے بھئی محفل جمی ہے اور اس میں بڑی کو نات خوانیاں بڑے کوئی رنگ برنگے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں بڑا مزہ ہے کیا خیال ہے ہاں جی لیکن پتہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے پتہ ہے کہ بدعت ہے ہاں کھانے پینے کے ابھی وہاں پروگرام چلتے ہیں شرینیاں بڑھتی ہیں سمجھا جس طرح ہمارے ہوتے ہیں ابھی شب میں آ رہی ہے اس کے بعد شب بارات بھی آئے گی اس طرح اور بھی کئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑے وہاں پر کیک کرتے ہیں حلوے پکتے ہیں اور بڑے مزے ہوتے ہیں لیکن کیا ہے سنت ہے اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے چاہے مزاج کے خلاف ہو ہاں دل تو چاہتا ہے کہ بڑے مزے ہے آدمی مزے اڑائے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے سمجھا نا اس لیے برتھ کا کیک کٹ رہا ہے برتھ ڈے منا رہے ہیں نا مناتے ہیں بچوں کے تو وہاں پر کیک کٹتے ہیں مدہ آتا ہے لیکن پتا ہے کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہے نبیق مسلّہ صحم کی سنت کے خلاف ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے چاہے مزاج کے خلاف بھی کیوں نہ ہو کہتے ہیں دراصل مسلمان کے ایمان کی کسوٹی بغیر کسی اس کے ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ اس کے رسول کے احکام کی پی پیروی اور اتباع ہے کسی مسلمان کے ایمان کی کسوٹی کسوٹی کیا ہوتی ہے اس کا اسکیل اس کا معیار پیمانہ بھی کہہ دیں اسکیل کہہ دے کہ آپ کس طرح جانیں گے کہ آپ سچے مسلمان ہیں یا نہیں آپ کس طرح پہچانیں گے کہ واقعی آپ سے ایمانوں میں اللہ کے حکم کی اتباع کر رہے ہو اطاعت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے تو یہ کسوٹی یہ معیار وہ معیار کیا ہے کہ ہر ہر چیز میں اللہ اس کے رسول کے احکام کے پیروی کرنا نہ اپنی مانی کرنا ہے اور نہ کسی اوروں کی باتوں کو دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہتے کرتے ہیں سمجھے نا تو یہ ہے کہ جو سچے مسلمان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نبی و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عہد حکم حت یقون ہوا ہوں تب عل ماجی تو یہ حدیث اگرچہ تھوڑا اس میں کمزوری ہے لیکن حدیث جو ہے بڑی عظیم ہے کیا حدیث ہے لاءمین عہد حکم کہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یقن ہوا جب تک ہوا کے معنی اس کی خواہشات جو اس کی دل کی تمنائیں ہیں جو اس کی خواہشات ہیں جو دل کے ارادے ہیں جو دل کی چاہتے ہیں یہ سارے الفاظ تب علی ماجی بھی اس کی دل کی چاہتے دل کی تمنائیں دل کی خواہشات سبھی کے سبھی احمدیں کہ میرے لائے ہوئے دین کے مطابق ہو جائیں میرے لائے ہوئے شریعت کے مطابق ہو جائیں جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک مومن نہیں ہے اچھا کس چیز میں اس کی دل کی خواہشات جو ہیں آپ کے حکم کے اللہ کے حکم کے مطابق کس چیز میں ہر <سواز> چیز میں <سواز> ہر چیز میں یعنی کہ نماز تو پڑھتے ہوئے عین سنتوں کا خیال ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کی ہے میں بھی کرتا ہوں آپ نے ایسے کیا میں بھی ایسے کرتا ہوں سمجھے نا نماز میں تو بڑا سنتوں کا خیال ہو لیکن اگر کوئی شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو وہاں پر خاندان برادی کی طرف سے دوستوں کی طرف سے غلط مطالبات ہوں گانے میوزک کے سمجھے نا کو اور اس طرح کے تو کوئی بات نہیں بھی خوشی کا موقع ہے کون سا بار بار آتا ہے ایسے کہتے ہیں نا تو اس کی پھر دل کی خواہشات آپ کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہوئی نماز تابع ہو گئی تھی لیکن اس معاملے میں آ کر وہ آپ کے حکم کے نہیں ہوا روزہ اس نے بڑی پابندی سے رکھا ہے اور بڑے اس میں دیکھتا ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے شہری میں افطاری میں عین سنت کے مطابق چلتا ہے لیکن کاروبار کرتے ہوئے اس میں کوئی سود ہے کوئی رشوت ہے کوئی ملاوٹ ہے کوئی دھوکہ بازی ہے سمجھے نا بھئی یہاں پر دین کا کیا تعلق یہ تو کاروبار ہے تو پھر کیا ہے اس کے دل کی خواہشات آپ سلسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہوئیں اس کے مطابق نہیں ہوئیں سمجھے نا کسی بھی چیز میں شکل و صورت میں لباس میں کیونکہ مسلمان ہر چیز میں اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے ہر چیز میں چاہے نماز کا روزے کا مسئلہ ہو چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو چاہے کوئی شادی بیاہ کے خوشی غمی کے اوقات ہوں کو فوتگی ہوگی بھئی یہ رسم تو ہمارے ہاں چلتی ہے اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہاں نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے سمجھے نا طرح طرح کی رسمیں ہمارے ہاں جو چل رہی ہیں جو سنت کے خلاف ہیں اور با اوقات آدمی سمجھتا بھی ہے کہ یہ رسم غلط ہے سنت کے خلاف ہے لیکن کرنا پڑے گی کیوں کرنا پڑے گی بھی نہیں کریں گے تو لوگ نہیں چھوڑیں گے ناک نہیں رہے گی لوگ باتیں کریں گے اس کی ماں مر گئی تو اس نے یہ کام بھی نہیں کیا سمجھے نا تو اتنا ماں کا بے وفا طرح طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر کیا ہے پھر ہم کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہوا کہ پھر دل کی خواہشات آپ سر کے لائے ہوئے دین کے تابے نہیں ہوئیں اس کے مطابق نہیں ہوئیں حتیٰ کہ نماز روزے میں بھی عبادات کے اندر بھی طرح طرح کی ایسی چیزیں کہ ایک طرف حدیث ہوتی ہے ایک طرف سنت ہوتی ہے لیکن بھی ہمارے ہاتھ تو ایسے کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں یہ لوگ ہمارے لوگ تو اس طرح کرتے ہیں اب ان لوگوں کی کیسے مخالفت کروں اس لیے کہتے ہیں کہ لافرماتے لا کہ لا اس وقت تک میں سے مومن ہی نہیں ہے یہ نہیں کہ ایمان کم ہے ایمان کمزور ہے فرمایا کہ ایمان ہے ہی نہیں ہے مومن ہی نہیں ہے حتیٰ کون ہوا ہو تب عالما جی ہی جب تک اس کی خواہشات اس کی دل کی تمنائیں دل کے ارادے دل کی جو چاہتے ہیں سبھی آپ کے لائے ہوئے دین کے تابے اس کے مطابق نہ ہو جائیں یا لاسٹائن تھرٹی نائن اچھا یہاں پر مسلمان توا استعفا کرتا پڑھ مسلمان طبہ استفار کرتے رہے پنجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان توبہ استفار کرتا رہتا ہے بسا اوقات مومن پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے یا کوئی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے جو کہ ایک صاحب بصیرت متیے اور عاجزی اور خوشو و فضو اختیار کرنے والے بندے سے نہ ہونی چاہیے مگر بہت جلد اسے یاد آ جاتا ہے وہ غلطی پر متنبع ہو جاتا ہے غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے لغزش سے رجوع کر لیتا ہے کوتاہی پر استغفار کرتا ہے اور اپنے فعل پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہوئے اور اللہ رحیم و کریم کے سامنے عاجزی اور فروتنی کرتے ہوئے اپنے امن اپنے امن دینے والے رب کی پناہ میں آ جاتا ہے ان نلزینشی قعنی تذکرو فضاسیرون جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فورن چوکنے تو فورن چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقے کار کیا ہے Yeah. اور غفلت اس دل پر طاری نہیں ہوتی جو اللہ کریم سے محبت کرتا ہو اور اسی سے ڈرتا ہو غفلت تو صرف ان دلوں پر ڈیرا جماتی ہے جو اللہ کریم کے حکم اور اس کی ہدایت سے اعراض کرتے ہوں سچے مسلمان کا دل تو ہمیشہ توبہ اور استغفار اور انامت کے لیے کھلا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اطاعت ہدایت تقوا اور رضا الہی سے لطف ہوتا ہے جی yeah. ہاں ایک مسلمان کا اپنے مسلمان کا اپنے رب سے تعلق اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمان توبہ اس سے کرتا رہتا ہے کیوں کرتا رہتا ہے اس کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے کہ بسا اوقات بسا اوقانی بعد اوقات مومن پر غفل تعریف ہو جاتی ہے یعنی انسان ہے انسان ہونے کے ناطے سے آدمی یعنی کبھی نیکی میں بڑا بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے بڑا ایکٹیو ہوتا ہے کبھی جو ہے تھوڑا غفلت آ جاتی ہے سستی آ جاتی ہے تو آدمی ہر حال میں ایسا ایک جیسا نہیں رہتا اور صحابہ ایک ساتھ بھی یہ چیز تھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا ایک صحابی کا کہ جو گھر سے نکلے اور کہنے لگے کہ میں منافق ہو گیا کیا نام تو صحاب ہے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نافک حنزلہ کہ حنزلہ منافق ہو گیا تو مگر صدیب ملے پوچھا کیا ہوا تمہیں کیا کہہ رہے ہو تم کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبیہ صلی اللہ علام کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان بڑا اعلیٰ درجوں پر ہوتا ہے آپ جب ہمیں قرآن سناتے ہیں باتیں بتاتے ہیں تو ایسے ہے جیسے جنت جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں ایسے لگتا ہے اور جب گھر میں آتے اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی بدل جاتی کیفیت تو یہ تو منافقت ہے پھر وکر صدیق ماتے ہیں کہ بات تو میری بھی ایسی ہے تو دونوں آپسم کے پاس آتے ہیں آ کے شکیت کی کیا نبی کے وسلم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ سے باتیں سنتے ہیں تو بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے اور بڑا اعلیٰ درجوں پر ہوتا ہے اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے گھر کے کام کاج میں لگ کر اللہ کا ذکر وہ غفلت ہو جاتی ہے دل کے تو آپ ماتے ہیں دل کا و تنوع سارا کہ کبھی آدمی کا اس کا یہ حال ہوتا ہے کبھی اس کا یہ حال ہوتا ہے اور آپ مانتے ہیں کہ اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو جس طرح تم میرے پاس ہو تو فرشتے تم سے گلیوں بازاروں میں مسافر کرے سمجھے نا تو اس لیے انسانی فطرت ہے ابوکر صدیق کا اگر حال بدل سکتا ہے تو ان کے بعد کون ہے تو بلکہ خود آپ صلی سمجھے اپنے بارے میں ہیں ان لا ہو رغان و بھی کہ میرے دل پر بھی کبھی جو ہے وہ یعنی کہ غفلت کی طرح یہ چیز تعریف ہوتی ہے تو انسانی فطرت ہے یہ تو اس لیے یہ فطرت تو ہے لیکن اس کا حل کیا ہے اسی کہتے ہیں کہ باباؤ کا آدمی مسلمان غفلت طاری ہوتی ہے اس غفلت کے نتیجے میں کوئی غلطی لغذ لغدش کو جلف لکھا ہوا ہے کے معنی کو غلطی کو کتاہی کو نا فرمانی اسے ہو جاتی ہے لیکن فرق ہے ایک آدمی کتا ہی غلطی کی اس کے بعد دوسری اس کے بعد تیسری اور کرتا ہی چلا گیا اور پرواہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں ہوتی سبھی سے ہے لیکن ایک آدمی سے ہوتی ہے اور پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا ہے اور سے کیا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے جس کو کہتے ہیں لکھا صاحب بصیرت ہاں وہ غلطی ہو جاتی ہے نافرمانی ہو جاتی ہے غفلت ہو جاتی ہے لیکن فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور بعض اوقات بلکہ اس کی یہ گناہی گناہ یا گناہ غلطی نافرمانی ہی بلکہ اس کے لیے اور دین پر پختہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ویسے آدمی نمازے پڑ رہے ہیں عام مسلمانوں کے طرح چل رہا ہے مسلمان کو یعنی کہ اتنا توجہ نہیں ہے دین پر لیکن کبھی کو ایسا گناہ کیا کہ جس گناہ کا اس کو بہت بڑا اس کو فکر ہوئی اس کے اوپر میں نے یہ گناہ کر لیا اتنی غلطی بڑی غلطی کر لی یہ تو بخشا نہیں بخشی نہیں جائے گی یہ کیسے ہو گیا تو اس گناہ کا اس کے اوپر اتنا زیادہ اس کا یعنی پریشر ہوتا ہے اور اتنا اس گناہ سے متاثر ہوتا ہے کہ یعنی اللہ کا ڈر خوف اس کے اوپر تعریف ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس لیے یہ ہے جو یعنی اصل صاحب بصیرت ہے تو گناہ غلطی تو اس سے ہو جاتی ہے لیکن فوری طور پر اللہ کی طرف پڑھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنی غفلت سے بیدار ہوتا ہے اس سے جاگتا ہے اور جو غلطی نافرمانی کی ہوتی ہے اس سے رجوع کرتا ہے استفاد کر اللہ سے طبعۂ کرتا ہے تو یہ معنیٰ ان لدی الطق مبصرون اداسرون سرطعراف کی عصاط میں رضماتا ہے کہ جو لوگ متقی ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کو برا خیال اگر انہیں چھو بھی جائے یعنی شیطان کبھی ان کو ان کے دل میں کو وسوسہ ڈال بھی دے کو برے خیالات پیدا کر بھی دے اور کسی برائی کا ارادہ بھی ہو جائے اور یہاں پر خاص طور پر آیتوں کے اثاک و سباق جو ہے وہ چل ہے کسی غصے کی حالت میں کہ شیطان جو ہے آدمی کو غصہ دلا دے اس کو جو ہے کسی کے مد مقابل کسی نے گالی دی کسی نے کچھ زیادتی کی اب دل میں ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں لیکن اور شیطان اس کو بھڑکاتا ہے کہ تو اس کی گالی کا جواب گالی سے دو لیکن رفماتا ہے کہ جو جن کے دل میں تقوی ایمان ہوتا ہے وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور شیطان کے وسفہ ان کے دل میں جو آتا ہے ہاں اس کو جانتے ہیں اور فوراً جو ہے فضا مب سیرون جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کیا دیکھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے ویسے تو ایک آدمی شیطان ہر ایک کو غصہ دلاتا ہے غصہ دلایا آدمی بھڑکا غصے میں گالی گلوچ مار پیٹ اور جو کچھ محتان الزام آدمی کرتا کر لگاتا ہے اور دوسرا آدمی شیطان نے غصہ دلایا کہ سوچا کہ اس غصے کا نتیجہ کیا ہوگا آگے سے گالیاں تو دے دوں گا میں اور جواب تو اس کو دے دوں گا لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا دنیا کے اندر بھی معاملات کس طرح بگڑیں گے حالات کس طرح خراب ہوں گے اللہ کے یہاں بھی کیا کیا گناہ نا کیا کیا گناہ لکھے جائیں گے یہ ہے کہ جس کے بارے میں علامات ہے کہ ادا مصاحف من شاہطان تدک اللہ کو یاد کرتے ہیں فلاح مب تو پھر ان کو بصارت بصیرت حاصل ہوتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا جواب دینا ہی نہیں دینا کیا جواب جو ہے گالی سے دینا ہے یا کسی دعا سے دینا ہے اچھا الفاظ سے دینا ہے سمجھے نا یہ ہے فرق اس میں اتقاء کے اندر متقیوں کے اندر اور کسی عام فاسق فاجر کے اندر یہ عام آدمی فاسق فاجر کوئی معاملہ ہوا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا کوئی اختلاف ہوا وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ اور الزام محتام سارا کچھ اور پھر ممکن ہے آخر ماگے مار پیٹ بھی اور لڑائی جھگڑا سارا اس طرح سے اور پھر سارے تعلقات خراب اور پھر پریشان یہ کیا ہو گیا اس لیے یہ ہے متقین کا ان کے صفت کے وہ شیطان کے اس مشورے میں میں آتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی غفر سے نکلتے ہیں جی ہاں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس غلطی کا ازالہ کیسے کرنا ہے تو ابا اسفار سے بارکل حافظ مسلمان کا مقصد زندگی رضا الہی کا حصول ہوتا ہے سچا مسلمان اپنے تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے اس کے پیش نظر ہر قدم پر اور ہر عمل میں صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے نہ کہ لوگوں کی خوشنودی بلکہ بسا اوقات و اللہ کی خوشنودی کے راستے میں لوگوں کو ناراض کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے رہنمائی حاصل کرتا ہے میں نلتم سر بخط کفا اللہ مَََََََََََََتنس و مَ نلتم سرس بط اللہ وکل اللّہََََََََََََََََََََس جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا جوئی حاصل کی اللہ تعالی اسے لوگوں کی تکالیف سے کافی ہو جاتا ہے اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہا اسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے جی ہاں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ مسلمان اس کا رب سے تعلق اس لحاظ سے اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے ہر کام میں یعنی کہ صرف نماز میں یعنی کہ صرف عبادت میں ہر چیز میں اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا کھانا بھی کھاتا ہے سوتا بھی ہے تب بھی سمجھے نا مسجد کو چل کے آ رہے ہیں تب بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے یہ نیکیاں عبادتیں یا جو بھی اعمال ہیں وہ غفلت کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں وہ ہم نے جو پہلے پڑھا تھا کہ بیدار دل ہوتا ہے تو اس کا دل جانتا ہوتا ہے ہر چیز کو کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں مسجد میں آزار ہوئی آپ وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلے دل میں خیال نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں میں کیوں جا رہا ہوں مسجد کو نا آئے مسجد میں کھڑے ہوئے امام کے پیچھے کو دو چار رختیں کھڑے ہوئے رکوع کیا سجدہ کیا چلے گئے گھر مال مال پڑھ کے اور کوئی احساس ہی نہیں ہو کہ میں نے کیا کیا ہے مسجد میں کیوں آیا تھا آنے کا مقصد کیا تھا اور میں جو کیا ہے یہ کیوں کیا ہے یہ کب ہوتا ہے جب دل غافل ہوتا ہے اور دل اللہ کے رضا سے غافل ہوتا ہے لیکن دوسرا آدمی اذان کی آواز آئی میری نماز کا وقت ہو گیا اللہ نے فما دیے کہی حال صولہ آ جائے نماز کے لیے اٹھا اس لیے اٹھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے وضو کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وضو کروں وضو کرتے ہوئے بھی ایک ایک چیز کرتے ہوئے اس کو احساس ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کا حکم یہ ہے ہاتھ دھوتے ہوئے منہ دھوتے ہوئے سارا کچھ مسجد کو چلت کے آتا ہے دل میں احساس ہے کہ میرا ایک ایک قدم جو ہے اس سے نیکیاں بڑھ رہی ہیں اور گناہ مٹ رہے ہیں مسجد میں پہنچ کر بھی نماز میں کھڑا ہوا کہاں کھڑا ہوں جہانوں کے رب کے سامنے کیوں کھڑا ہوں اللہ نے حکم دیا ہے کہنے کا مقصد یہ صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنی عام روٹین کی زندگی سے نکلنے کی ہم کو ضرورت ہے نمازوں کا اثر کیوں نہیں ہے اس کا اثر اسی وجہ سے نہیں ہے. کہ ایک روٹین ہے بس ایک عادت پڑی ہے کہ جب اذان ہو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں بس ایک عادت ہے تو جب ہم عادت پوری کرتے ہیں تو اس عادت کا پھر فائدہ نہیں ہوتا لیکن جب ہم اسی نماز کے ایک ایک چیز کو گھر سے اٹھنے سے لے کر چلنے سے لے کر نماز میں ہر چیز کرتے ہوئے اس میں عبادت کا احساس ہو تو تب جو ہے واقعی یہ نماز آدمی کو تبدیل کرتی ہے روزہ بھی یہی ہے ابھی رمضان آنے والا ہے اور روزہ کیوں رکھتے ہیں کبھی احساس ہی نہیں صبح و سعری کر لی شام کو افطاری کر لی سارا دن کھایا پیا کھانا پی پینا چھوڑے رکھا روزہ ہو گیا بھی روزہ کیوں رکھا ہے سعری تم کیوں کر رہے تھے تمہاری اس وقت فجر سے پہلے کھانے کے روٹین تو نہیں ہے کہ کھانا کھاتے ہو نہیں کھاتے اس ٹائم کیوں کھا رہے ہو کیونکہ اللہ کے کی نبی اسلح صاحب کی سنت ہے سمجھے نا دل میں احساس ہو روزہ کیوں رکھ رہے ہو کیونکہ اللہ کا حکم ہے روزہ کیا ہے اللہ کی بڑی ایک اہم ترین عبادت ہے تو جب اس کو عبادت سمجھ کر اس کا ایک ایک لمحہ گزاریں گے تو واقعی پندرہ سولہ گھنٹے کا جو دن ہے لمبا دن اس انداز سے عبادت کے احساس سے جب گزرے گا تو پھر اس روزے کا اثر ہوگا اور پھر کیا ہوگا لال لقن تتخون پھر متقی بنے گے سمجھے نا افطاری کرتے ہوئے بھی احساس ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں سامنے کھجور کھجوروں کے علاوہ ساری چیزیں پڑی ہیں اور کھجور کھانے کو بعد اوقات کو اتنا مزہ بھی نہیں آتا اور دوسری چیزیں زیادہ مزے کیوں ہوتی ہیں لیکن کھجور سے کیوں افطاری کر رہے ہیں हाँ? یہ سنت ہے سنت ہے کہنے کا مقصد ایک ایک چیز کو کرتے ہوئے تراوی رات کو پڑھ رہے ہیں صرف میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی جب ایک ایک چیز کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتے ہوئے اس کو کرتا ہے تو اس کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے اس کے احساس ہی بدل جاتے ہیں اور پھر اس کا اس کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے لیکن جب ایک روٹین ورک چل رہا ہے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے رہے صبح سیری کر لی شام کو افطاری کر لی رات کو اتراوی پڑھ لی لیکن مقصد کیا ہے کچھ مقصد سامنے ٹارگٹ ہو ہی نہ تو پھر روزے گزر جاتے ہیں اور وہی کے وہی رہتے ہیں جہاں پر پہلے تھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی اثر نہیں ہوتا <تصفح> اس لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ مسلمان کی ہر زندگی کے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو چاہے عبادت ہو یا کوئی عبادت کے علاوہ کوئی دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو اپنا جاپ کر رہے ہیں آپ. ایک آدمی کوئی بزنس کر رہا ہے دوسرا وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے تو کوئی بھی اپنا جاب کر رہے ہیں کیوں کر رہے بھائی بھائی مہینے کے آخر میں سیلری ملے گی میری ڈیوٹی ہے اس سے بڑھ کر کے بھی سوچا ہے کہ اللہ نے مجھے حلال کھانے کا حکم دیا ہے تو میں اپنے لیے بھی اپنے اہل و عیال کے لیے بھی تاکہ حلال کی روزی مہیا کر سکوں اگر اس احساس کے ساتھ اپنا کاروبار کریں گے اپنا جاب کریں گے جو حلال کا کاروبار حلال کا کام ہوگا تو یقین کریں وہ بھی آپ کی عبادت ہے وہ بھی وہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی لیکن احساس یہ ہو کہ میں تاکہ حرام سے بچ سکوں اپنے خود بھی حلال مہیا کر سکوں اپنے آپ کو اور اپنے متحتوں کو بھی اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکوں سمجھا نا مال ہوگا تو خرچ کریں گے نا مال ہی پاس نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے جب یہ چیز احساس ہوتا ہے نا ہر چیز میں اللہ کے رضا مقصود ہونا تو پھر آدمی کے اس کی زندگی بدل جاتی ہے تو یہاں پر یہ مسلمان اس کا رب سے تعلق اس لحاظ سے بھی کہ ہر کام کے پیچھے اللہ کی خوشنودی اللہ کے رضا چاہتا ہے ہر قدم پر ہر عمل پر اس کو یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اللہ خوش ہو جائے کسی کو دیتا ہے تو اسے تعریف کروانے کے لیے نہیں نام لگوانے کے لیے نہیں تاکہ اللہ رادی ہو جائے کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو صرف اس لیے کہ تاکہ اللہ رادی ہو جائے کسی کی مدد کی کسی کا تعاون کر دیا کچھ بھی کر دیا کسی نے رستہ پوچھا ہے اس کو رستہ بتا دیا ہاں آپ نے نیکی تو کی ہے لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس میں مجھے اجر ملے گا بلکہ اور تو اور تبسم کا فیو جاقی کا ہاں اپنے بھائی سے ملتے ہوئے تھوڑا مسکرا دیے اور یہ سوچ کر مسکرائے کہ اللہ کا حکم ہے اور اس سے نیکی ملتی ہے اجر ملتا ہے تو یہ بھی نیکی اجر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے کہ جب مسلمان بیدار قلب ہوتا ہے جب اس کا دل زندہ ہوتا ہے بیدار جاگتا ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز پھر اس انداز سے ہوتی ہے تو یہاں پر آپ سر اسی بات آپ کی آپ تم بھی کہیں کہ حدیث میں ملتم مل سارد اللہ بس اناس کفا اللہ الناس کہ جس آدمی نے اللہ کی رضا ڈھونڈی چاہے لوگ ناراض بھی ہو جائیں چاہے لوگ ناراض بھی ہو جائیں لیکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی تو آف مات کفاء الناس تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے کافی ہو جاتا ہے لوگوں کو بھی خوش کر دیتا ہے دوسری حدیث جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس اللہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی خوش کر دیتا ہے اور جس نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا اور اللہ کو ناراض کر دیا اللہ تو ناراض ہوا ہی ہوا لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں کہ بعض اوقات ہم ان کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے گناہ نا اللہ کے حکموں کو چھوڑتے ہیں نماز چھوڑ دی تو بھائی باس آئے آفیسر آیا, آیا فلاں ہے اگر نماز میں جاؤں گا تو وہ کہے گا بھائی اس نے کہاں چلا گیا مجھے چھوڑ کر سمجھے نا یہ کوئی اور چیز دکاندار ہے کسٹمر آ گیا ہے ادھر سے نماز کا وقت ہے بھائی میں کسٹمر کو اس کو چلاؤں یا کہ نماز پڑھوں اصل تو نماز پڑھنا چاہیے لیکن چلو نماز بعد میں پڑھنا گے کہنے کا مقصد وہ اس نے دس روپے تو کما ہوں گے اس کسٹمر سے لیکن دس روپے جس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اس لیے بعض اوقات ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے لیکن وہ لوگ بھی راضی نہیں ہوتے اس لیے راضی نہیں ہوتے کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ کسی کو راضی کرنا کسی کو ناراض کرنا تو اس کا کام ہے نا تو اس لیے جس کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی ممکن ہے آپ کی اسی کوشش سے ہی وہ ناراض ہوا ہو آپ کی اسی کوشش سے ناراض ہو گیا ہو یعنی فرض کرو کہ کسی کے ساتھ یعنی نماز ہی کی مثال لے لیں کہ آپ نے کسی کی خاطر نماز چھوڑ دی اگر وہ ہے تو دیکھے گا کہ جو اپنے رب کی حکم چھوڑ سکتا ہے میری خاطر وہ کسی دوسرے کی خاطر میرے حکم بھی چھوڑ سکتا ہے جو اپنے رب کی مخالفت کر سکتا ہے نا وہ میرے بھی مخالفت چل سکتا ہے جو عقلمت ہے وہ اس انداز سے سوچتا ہے سمجھے نا اس لیے اور دیکھنے میں ہم خود دیکھا اس طرح کی چیزوں کو کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں اور جن کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بلکہ اور ناراض ہوتے ہیں تو اسی ماں کے یہاں پر تو یہ حدیث میں یہ وکال اللہ صلی اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے لیکن دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس پر ناراض کرتا ہے اسی اللہ کو ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے چنانچہ وہ اپنے اعمال کو رضائے الٰی کے طرازوں میں تولتا ہے جو پلڑا جھک جاتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے اور اسی پر راضی ہو جاتا ہے اور جو پلڑا اٹھ جاتا ہے اس سے اعراض کر لیتا ہے اور اسے ترک کر دیتا ہے اسی بنا پر مسلمان کے پیمانے درست رہتے ہیں اس کے سامنے سیدھے راستے کے نقوش نمایاں رہتے ہیں اور وہ ایسی متضاد اور باہم متعارض باتوں میں نہیں پڑتا جو کم عقلی پر دلالت کریں اور جن پر لوگ ہنسیں مثلاً کسی ایک کام میں اللہ کی اطاعت کرے اور دوسرے کام میں اللہ کی نافرمانی کرے یا ایک چیز کو ایک سال حلال ایک چیز کو ایک سال حلال قرار دے اور دوسرے سال حرام کیونکہ اگر اصول صحیح ہوں طریقۂ کار واضح ہو پیمانے متعین ہوں تو تناقض و تعارض کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بھی ایک اہم چیز ہے تو ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی لوگوں کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے متاثر ہو کر اپنے یعنی کہ اپنی باتیں بدلتا رہتا ہے اپنے کردار بدلتا رہتا ہے کبھی ایک چیز کو صحیح قرار دیتا ہے اور کبھی اسی چیز کو دوسرے وقت میں کہتا ہے یہ غلط ہے ہاں جو صحیح اس کو کہا تھا کیوں کہا تھا لوگوں کی خاطر اور دوسرے وقت میں دیکھا کہ لوگ بدل گئے ہیں حالات بدل گئے ہیں تو اسی چیز کو غلط قرار دے دیا اور اس طرح کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں چڑھتے چٹ, سورج کی پوجا کرنے والے جدھر لوگوں کا روخ ہے ادھر چل پڑے سمجھے نا تو یہ چیزیں اور انسان کو بدنام کرتی ہیں رسوا کرتی ہیں کیونکہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کل کیا کل کیا کہتا تھا آج کیا کہہ رہا ہے اس کا مطلب کہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ تو جو ناراض ہوتا ہے لوگوں سے اعتماد اٹھ جاتا ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک آپ نے کسی چیز کو دیکھا کہ وہ صحیح ہے اور قرآن و سنت کے مطابق صحیح ہے اس کو جانچ لیا آپ اس کو صحیح رکھو لوگ خوش ہوں ناراض ہوں اب ممکن وقتی طور پر کو لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے نہیں مانیں گے بعد بھی یہ تم بڑے سخت ہو لیکن بعد میں وہی لوگ جو پیچھے ہٹیں گے وہی دیکھیں کہ بھی اصل جو اپنے اصولوں پر آدمی قائم ہے یہ آدمی ہے یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والا نہیں یہ بہتے دریا کے ساتھ چلنے والا نہیں بلکہ اپنے اصول پر قائم ہے اور حقیقت میں یہ وہ چیز ہے کہ جو حتیٰ کہ دشمن کے ہاں بھی جو دشمن کو عقل مند ہے وہ بھی ان چیزوں کی قدرداری کرتے ہیں یعنی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ بعض اوقات کسی مارکے میں کسی دشمنوں کے مقابلوں میں جو لوگ اپنے اصولوں پر قائم ہوتے ہیں اگرچہ دشمن ان کے مد مقابل ان کے دشمن ہوتے ہیں لیکن ان کی تعریف کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں اور جو منافق ہوتے ہیں جو دشمن کے ساتھ جا ملتے ہیں اور دشمن بھی سمجھتا ہے کہ جو آج میرے ساتھ مل گیا ہے وہ کل میرے مخالف دشمن کے ساتھ بھی جا ملے گا سمجھے نا اور اس لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو عقلمند دشمن ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے ان منافقوں سے اس طرح کے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے تھے جو فائدہ لینا ہوتا تھا اس کے بعد ان کا صفایا کر دیتے تھے وہ کہا جاتا ہے کہ بخارا کو جب فتح کیا نا تتاریوں نے چنگیز خان نے تو بخارا بہت اس کے مضبوط قلعے تھے تو اس کی فوجیں جو ہیں اس کے قریب نہ پھٹک سکتی تھیں تتاری جو ہے اس کے قریب نہیں پھٹک سکتے تھے بہت مضبوط قلعے تھے اور قلعوں سے اوپر سے وہ تیر اندازی کرتے پھر چنگیز خان نے تتاریوں کے جو بادشاہ تھا اس نے سوچا کہ میں کچھ چال چلوں تو اس نے بخارا کے اندر پیغام بھیجا بخارا کے رہنے والوں کو اور یہ اسے پہلے شعر فتح کرتا آ رہا تھا لیکن یہ شہر اس کے لیے بڑا مشکل لگا اس کو تو اس نے پیغام بھیجا اس نے کہا بھی دیکھو تم لوگ دیکھو پہلے میں میں شہر فتح کر چکا ہوں اور اس کو میں نے فتح کر لینا ہے تو اس لیے تمہاری خیریت اسی میں ہے عافیت اسی میں ہے کہ تم میری بات مانو تو جو میرے ساتھ مل جائیں گے ان کے لیے معافی ہے میں فتح بھی کر لوں گا ان کو قتل نہیں کروں گا اب بخارا کے لوگوں کو جب پیغام پہنچا تو دو ان میں دو طرح کے لوگ ہوئے کچھ نے تو کہا بھی آفیت اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ سلا کر لیں اور جنگ نہ کریں اس نے معافی کا اعلان کر دیا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی بات ختم ہو جائے دوسروں نے کہا نہیں nah, وہ بدماش ہے غدار ہے اور دشمن کی باتوں میں آنے کی آنا بے وقوفی ہے تو ہم تو لڑیں گے اب دو دھڑے بن گئے اور چنگیز خان کامیاب ہو گیا مسلمانوں کو باٹنے میں اب کچھ لوگ آدھے کے قریب چنگیز خان کے پاس آ ملے بھی ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ ہیں تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہو مجھے کیا پتا تم میرے ساتھ ہو کہ نہیں ہو مجھے تب پتا چلے گا کہ جب تم ان لوگوں کو قتل کرو جو اب میرے دشمن ہیں ہاں جی جو میرے دشمن ہے نا بخارا میں جو میرے ساتھ نہیں ملے اب وہ میرے دشمن ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو ان کو قتل کرو تب مجھے پتا چلے گا تم آ کے ہی میرے ساتھ ہی ہو اچھا اب وہ لڑنے پر بھی تیار ہو گئے ان سے اپنی بھائیوں کو قتل کرنے پر ان کو قتل کر دیا بخارا فتح ہو گیا اور چنگیز خان نے قبضہ کر لیا اب یہ منافقین جو تھے چنگیز خان نے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف غداری کر سکتے ہو تو میں تمہارا کیا لگتا ہوں کہ تم میرے وفادار رہو تو فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ اڑاؤ ان منافقوں کے سمجھے نا تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اصولوں پر قائم ہو تو دشمن بھی تعریف کرتا ہے اور جب منافق ہوں کبھی ادھر کبھی ادھر تو ان کا حال پھر یہ ہوتا ہے جو آپ کو ذکر کیا ہم جن لوگوں کو تم دیکھتے ہو کہ مسجد میں تو بڑے خوشو اور خضو سے نمازیں ادا کرتے ہیں مگر بازاروں میں سودی لین اور سودی کاروبار کرتے ہیں یا جن لوگوں کو دیکھتے ہو کہ گھر یا بازار یا مدرسہ یا محفلوں میں اپنے آپ پر اپنے اہل و عیال پر اور اپنے متعلقین پر اللہ احکم الحاکمین کے شریعت کو نافذ نہیں کرتے وہ دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں اپنے فہم و تصور میں نقص اور اطراب کا شکار ہیں جبکہ دین اسلام ایک مسلمان کو اس کے تمام اعمال میں ایک بڑی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ان کا ان کا نام کے علاوہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا شخصیت کا یہ دو رخاپن ان خطرناک چیزوں میں سے ہے جن میں اس زمانے کے مسلمان مبتلا ہے جی ہاں وہی دو رخی جو آپ کو بتائی ہے دو رخی کے بارہ جی کہ کبھی ایسا کبھی ایسا ان کے سامنے گیا تو اس چہرے کے ساتھ ادھر آیا تو اس چہرے کے ساتھ سمجھے نا یہاں پر جو انہیں مثالیں دی ہیں کہ نماز میں بڑی خوشوخذ ہے لیکن کاروبار میں سود ہے اور اسی طرح دین کا بڑا پابند ہے لیکن گھر میں بازار میں محفلوں میں بے پردگی ہے گانے میوزک ہے طرح طرح کے آرام کی چیزیں ہیں تو یہ کس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنی اپنے دل کی خواہشات کی پوجا کر رہا ہے اللہ کی پوجا نہیں کر رہا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا اللہ کی شریعت کی پابندی نہیں کر رہا اگر شریعت کی پابندی کرتا ہوتا تو ہر چیز میں کرتا اس طرح نماز میں ہے اسی طرح گھر میں ہے جس طرح روزے میں ہے اس طرح کاروبار میں ہے لیکن ایک چیز میں پابندی ہے دوسری چیز میں پروائی نہیں ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے نفس کا پجاری ہے اللہ کا پجاری نہیں ہے مسلمان فرائض و ارکان اور نوافل ادا کرنے والا ہوتا ہے سچا مسلمان اسلام کے فرائض و ارکان کو کامل طور پر اور اچھی طرح سے ادا کرتا ہے اور ان میں ذرا سی بھی سستی کاہلی اور تصاولی نہیں برتتا بس وہ پنج وقتہ نمازیں وقت پر ادا کرتا ہے کیونکہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ترک کر دیا اس نے دین کو ڈھا دیا نماز کا شمار بہترین اور افضل اعمال میں ہوتا ہے جیسا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے فرماتے ہیں سعلت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم عی افضل قال افغل على علاوتیہ قلت ثم ثمِ قال بر الوالدئین قلت ثم عئی قال الجہاد الفی سبیل اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا میں نے عرض کیا پھر یعنی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے فرمایا اللہ کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اس لیے کہ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے جس میں انسان دنیا کی مشغولیات سے یکسو ہو کر اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس سے ہدایت مدد اور رہنمائی چاہتا ہے اور اس سے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنے کی درخواست کرتا ہے پس یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ نماز کا شمار بہترین اور افضل اعمال میں ہو اس لیے کہ یہ ایسا کشادہ گھاٹ ہے جس سے مسلمان تقوا حاصل کرتا ہے اور ایسا میٹھا اور صاف ستھرا سر چشمہ ہے جس کے شفاف پانی سے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کو دھوتا ہے, بس بس ہے ابھی انہوں نے مولا فن علیہ نے جو ہے ذکر شروع کیا ہے کہ مسلمان کا اپنے رب سے تعلق عبادات کے اندر اس لیے انہوں نے فرائض اور کار نوافر ادا کرنے والا ہوتا ہے یعنی مقصد ان کا عبادات کے حوالے سے ایک مسلمان کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا اخلاقی طور پر اور دین کے عموماً یعنی شریعت کے ساتھ ان کے ایک مسلمان کا جو تعلق ہونا چاہیے لیکن یہاں پر اب عبادات کے حوالے سے ایک مسلمان کا تعلق کیسا ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے ہی بھی کہ جب تک انسان کا تعلق عبادت میں نیکی میں اور خصوصاً نماز میں اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے اس وقت تک وہ ہر چیز میں ناکام ہے عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گورنروں کو لکھا کرتے تھے تاریخ کہ میرے ہاں تمہارا معیار جو ہے نماز کے لحاظ سے ہے اگر تمہاری نمازوں کی پابندی ہے نمازوں کا پورا خیال ہے ان کی حفاظت ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ تم باقی کاموں کی بھی حفاظت کرنے والے ہو ان کو بھی صحیح طور پر چلانے والے ہو اور <خخ> اگر نمازوں میں سستی کاہلی اور غفلت ہے تو پھر باقی کاموں کے اندر بھی لما سواہا اویا حتیٰ کہ آپ سرسم بھی ماتے ہیں کہ جس نے نماز کو ضائع کر دیا نا اس کے باقی کام اور بھی بیکار ہیں اور یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ نماز کے خصوصاً ایک مسلمان کے حوالے سے ہاں کافر بے دین بے ایمان اس کا نماز سے کوتا لگ نہیں اس کا معاملہ الگ ہے ممکن ہے اپنی ڈیوٹی کرنے میں بڑا وہ ماہر ہو اپنے کام میں بڑا وہ یعنی کہ پابند ہو وہ اس کا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان خاص طور پر جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر نماز جیسی چیز میں جو ہے وہ غفلت کرتا ہے تو اس کا مانا کہ وہ باقی دین کے کام باقی معاملات کے اندر بھی وہ بیکار ہے اس لیے انہوں نے نمازوں کا ذکر کیا نمازوں کے حوالے سے کہ نماز کا دین کے اندر کیا تعلق ہے اور کیا دین کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کو ادا کرنے کی اس کی حفاظت کرنے کے انسان کے اوپر کیا اس کے اس کی تربیت ہے کیا اس کے اوپر اثر ہے تو اسی حوالے سے آپ علیہ وسلم کی حدیث کرتے ہیں ابن مسعود کے کہ انہوں نے پوچھا آپ علیہ وسلم سے کہ ائل میری افضل کے سب سے افضل عمل کیا ہے تو الصلاۃ و اعلیٰ کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا کہ نماز کو وقت سے ضائع کر دینا جماعت چھوڑ دینا اور نماز میں جماعت میں پچھلی پچھلی صفوں میں ہونا آج یہ ساری چیزیں خاص طور پر ایک دائی کے لیے ایک وہ سخت کے دو جو دین کا جذبہ رکھتا ہو اس کے لیے لائق نہیں ہے لا لاذان النا سوتا خارون حتٰ کہ لوگ لیٹ ہوتے رہتے ہیں پیچھے ہوتے رہتے ہیں اللہ ان کو پیچھے ہی کر دیتا ہے اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں ہاں کبھی بائی چانس آدمی کسی وجہ سے نماز میں تھوڑا لیٹ ہو گیا پیچھے صف میں پہنچا پر بائی چانس کبھی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے نبیہ اسلام صاحب بھی کہ شاد و نادر حالت میں آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش ہوئے لیکن بعض لوگوں کو دیکھو گے آپ نے اس کو ملنا ہے تو پیچھے صاحب میں جاؤ آپ کبھی لیٹ ہو گے پیچھے صاحب میں تو ملاقات ہو جائے کہ ورنہ ان سے ملاقات ہی آپ کو نہیں ہوگی سمجھے نا تو کس لیے کہ اللہ کی طرف سے ماری ایسی پڑ گئی اور اسی طرح خواتین بھی گھر میں اذان ہو گئی پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ گھنٹہ گزر گیا نماز کی فکر ہی نہیں اور پھر ایسی غفلت تاری ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کو دیر سے ہی پڑھنا عادت بن جاتی ہے اس میں تاخیر کرنے کی عادت بن جاتی ہے وقت پہ وقت میں پڑھنے کی عادت اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی پہلے وقت میں پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور اس ضمن میں الحمد للہ یہاں پر بھی اچھی باتیں لکھی ہیں لیکن بعض واقعات جو کہ ہمیں اس ان چیزوں کے حوالے سے تربیت کرتے ہیں دو واقعے اسی دماً میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک واقعہ اس خاتون کا اس عورت کا کہ جو نماز میں جیسے ہی آزان ہوتی فورن نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی کس لیے اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کوہ طور پر جاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں سر تحا کی آیتیں کسی کو یاد ہوں ماجل تو اللہ میں تیرے لیے جلدی آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ستر لوگ آئے تھے نا جو چاہتے تھے کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ان کو پیچھے چھوڑا ہے اور وسا صاحب خود جلدی جلدی آگے پہنچے تو اللہ نے پوچھا کہ تم آگے جلدی کیوں آگے ہو تو انہوں نے کہا کہ اجل تو علیہ کرم با کہ اللہ میں جلدی اس لیے تیری طرف آئے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے تو اس خاتون نے اللہ کے اس حکم کے مطابق نماز کا وقت ہوتا فوراً شروع کر دیتی تو ذکر کیا جاتا ہے جب فوت ہوتی ہے تو اس کے جسم سے خوشبوئیں جو نکلتی ہیں کہ جیسے دفن کرنے سے پہلے ہی بشارتیں لی تھی کہ جنتی عورت ہے اور اس کے مقابل ایک دوسری عورت کا ذکر کافی عرصہ پہلے سنا میں نے فوت ہوئی تو اس کو دفن کیا دفن کرتے اس کا بھائی اس کو قبر میں اتارا تھا اس نے تو اس کے جیب سے کوئی اس کا یعنی کہ کوئی کاڈ وغیرہ کوئی ایسی چیز گر گئی قبر میں تو بعد میں اس کو یاد آیا کہ وہ چیز تو قبر میں گر گئی اس نے دیکھا نہیں ہے تو پتہ چلا کہ شاید قبر میں گری وہ چیز ضروری تھی تو جب قبر کھولی تو دیکھا کہ قبر جو ہے وہ آگ سے دہ رہی ہے قبر آگ سے دہ رہی ہے تو اس نے خیر وہ چیز نکالی جلدی سے قبر بند کی گھر میں آیا ماں سے پوچھا اور یہ نوجوان یعنی کہ اللہ عالم یعنی کہ بھی غیر شدہ لڑکی تھی تو پوچھا کہ میری بہن کا حال کیا تھا اس نے کہا کہ بہت اچھی تھی اخلاق میں کردار میں کوئی اس کا معاملہ نہیں تھا ہاں صرف یہ ہے کہ نماز لیٹ کرتی تھی پڑھتی تھی لیکن لیٹ کر کے پڑھتی تھی تو یہ اس کا حال یہ اس کا انجام کہنے کا مقصد صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم ان چیزوں کے اندر پرواہی کہ بھی نماز ہی پڑھنا کو مشکل نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے اس کا تو اس لیے ان چیزوں کے اندر سستی غفلت کرنے کا نتیجہ کیا ہے اور ان چیزوں میں پہل کرنا آپ نے یہاں پر صلاحات و وقت یہا اور ایک روایت کے اندر اگر اور روایت میں تھوڑا ذاف ہے اس میں ہے اعلیٰ وقت یہا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے کہ نماز کو اس سے اس کے پہلے وقت پہ پڑھنا اور آپ سے رسم کی سنت یہی تھی کہ آپ نمازوں کو عموماً اس کے پہلے وقت میں پڑھتے فجر کی نماز ابھی اندھیرا ہوتا وہ حضرت انس کی جو حدیث ہے آپ نے سحری کی اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے کتنا فرق تھا پچاس آیتوں کا یعنی دس سے پندرہ منٹ کا سہری کرنے سے لے کر فجر کی نماز شروع کرنے تک اور اسی طرح سے باقی نمازیں آپ کی ہوتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ان کا انسان کے ان تربیت پر اور اللہ کی توفیق حاصل ہونے کے لحاظ سے بہت بڑا ان کا اثر ہے سيدنا أبو هريرة الله عنه بيان كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم کو يفرماته ويسنا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه قال فذلك مثل, مثل الصلاوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا بھلا بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کو چیل رہے گا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اس کے جسم پر کچھ میل کو چیل نہیں بچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال پنجگانہ نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے سعید نا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میسل الصلاوت علی نہ غم غمر غم نہ غم رن جارن علا بہب اہدی کم یکسیلومن کل یومن خم ثمرات پنجگانہ نمازوں کی مثال نہر کی ہے جو کسی کے دروازوں پر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو سعیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نروج الَََََََََََابابطََ قبلطََ فعطن نبی یا صلی اللّہ علیہ وسلم ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل سرزد ہونے کے بارے میں بتلایا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واقیم الصلاۃ فین نہ حسنت یو ذبن سیات نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت دن نیکیاں دن، دن، دن دن سروں پر یعنی دونوں جو شروع اور آخر ہوں دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اس شخص نے عرض کیا هذا۔ کیا یہ صرف میرے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیجیے میری امتی یہ میری پوری امت کے لیے ہے یعنی اس میں کسی چیز کا بیان ہے کہ اگر آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے اور گناہ کرنے کے بعد نماز پڑھ لے بشرطے کہ وہ گناہ کبیرہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز سے ہی اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور آیت میں یہی کچھ بیان ہوا ہے قیمۃ تا طارفرف طورفارمنحسنات سیاحت ان الحسنات یو دمن سیات اصل جملہ یہاں پر کہ بے شکیاں جو ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں تو جس سے پتہ چلا کہ نماز کی نماز جیسی عبادت جو ہے اس سے انسان کے چھوٹے گناہ مٹتے رہتے ہیں <تصفح> سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلہۃ الحمس و الجمۃ النم بینتل بر پانچ وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے جب کبائر کا كا نہ کیا جائے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں من من مسلمن تحدر صلاۃم مکتوبہ فیصن و ادو اہ و خوش و اح و رقو اہ اللہ کیا نت الما قبلب الدهر كله وضا لِک دہرک اللہ فرض نماز کا وقت آئے اور کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خوشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھے اور رقو اور سجدہ اچھی طرح کرے تو یہ نماز اس کے پہلے کے تمام گناہوں کا کفارا ہو جاتی ہے بشرط یہ کہ گناہ کبیرہ سے احتراز کیا جائے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا نماز کی فضیلت و اہمیت اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کے خیر و برکت ہونے کے سلسلے میں احادیث آثار اور اخبار بکثرت مروی ہیں جن کے بیان کرنے کے لیے یہ صفحات ناکافی ہیں <تصحیح> تو اس میں نماز پڑھنے کا گناہوں کے مٹانے کے حوالے سے گناہوں کے ختم ہونے کے حوالے سے اس کی کہ کس طرح نماز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کبیرہ گناہ نہ کرے کبیرہ گناہ کے لیے کیا ضروری ہے توبہ ہونا کبیرہ <coughs> گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ طیب ہونا ضروری ہے لیکن اللہ چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نماز سے ہی سے معاف کرتا رہتا ہے ہمارے پاس ابھی تقریباً کوئی پچیس منٹ آدھا باقی ہے ہاں جی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا فرق ہے اس میں جی ہاں جوید بھائی یعنی کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے کو واحد ہو کو سزا ہو کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی دنیا کی سزا ہو یا آخرت کی ہو یا جس کے بارے میں لان کی گئی ہو کہ ایسا کرنے والے پر لانت ہے جسے سود کھانے والے پر یا جس سے آپ سر سے بری ہونے کا اعلان کیا ہو کہ ہم میں اس سے بری ہوں یا وہ مسلمانوں سے میں سے نہیں ہے تو کسی طرح کی اس طرح کی جو وعدے ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے علاوہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے روکا گیا ہے لیکن اس پر کوئی سزا نہیں بیان کی گئی اس کی سزا کیا ہے یا ایسا کرنے والے کا کیا جرم ہے تو اس کو اس کو گناہ کو گناہ سویرا کہتے ہیں سمجھے نا یہ فرق ہے کبیرا اور سویرا میں مبارکمافی